صدق اللہ رسول نبی الکریم المین یہ سرفات شریف کی دعایات کریمہ تلاوت کی ہیں عیسائی مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے کہ مولا اہ دن اسورات المستفین ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا شراق اللہ انعمت ان سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا اس سے سیدھا راستہ واضح کر دیا گیا کہ سیدھے پر چلو اور ساتھ ساتھ ضرورت بھی تھی ایسی شخصیت کی ایسی ذات کی جو سیدھے راہ پر چلنے والی ہو جسے دیکھ کر کے ہم اپنی راہ متعین کر سکیں کسی سمجھ آیا مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ انعمت علیہم یہ الفاظ عطا کر کے ہمیں بتایا کہ شخصیت بھی ضروری ہے جس کے ساتھ ساتھ تم چلو جس کے نقش قدم پر چلو تو تم راہ حق پر چلتے رہو گے اور وہ شخصیت کون سی ہے رب تبارک و تعالی نے انعمت علیہم کے ضمن میں جو بیان فرمایا ہے وہ ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالی نے ان شخصیات کا بھی ذکر کر دیا کہ کو بندہ پریشان نہ رہے کہ انعام ہوا ہے کن پر ہوا ہے رفتار نے فرمایا نام اللہ علیہ نبی و صدیقین و شہدا و صالحین و حسن اللہ کے صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں یہ چار گروہ ہیں ان کے جو راہ حق پر چلنے والے ہیں جو سرات مستقیم پر چلنے والے ہیں جی تو اس لیے کوئی بھی شے کسی بھی شے کو آپ دیکھ لیں جب تک اس میں شخصیت نہ نہ ہو جی؟ کوئی علم بندہ پڑھنا چاہتا ہے خود جب تک شخصیت نہ ہو اس کو علم پڑھانے کے لیے تو بتا علم حاصل کر سکتا ہے شخصیت نہ ہو تو بندہ پھر مرزا جیل میں بنتا ہے کیا بنتا ہے مرزا جیل میں بنتا ہے اگر شخصیت ہو پڑھانے والی تو پھر امام محمد رضا بنتا ہے اللہ جی کسی بندے سے بندہ پڑھے ہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سب میں جناب سراط مستقیم کی وضاحت ضرور ہے لیکن سراط مستقیم کے لیے شخصیت کی ضرورت ہے اس پر چلنے کے لیے اس پر گامزن ہونے کے لیے جب تک شخصیت نہیں تو بندہ ٹھوکرے کھاتا رہے گا اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا کسی مستند اور مضبوط عالم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے ہیں جی جوڑ کے رکھے گا تو ہی سیدھے طرح پر قائم رہے گا نا اب دیکھے جی یہ صراط مستقیم ہے کیا اس کے متعلق چندے کا اقوال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضرت سیدنا انہ بن کاب رضی اللہ تعالیٰ نرشا فرماتے ہیں کہ اح دن کا ہے سب بتنا کماقار القائے میں کم حتہ آود الے کا حتہ آود علے ہیں یہ کا مانا ہے سبنا مولا ہمیں اسی راہ پر ثابت قدم رکھ مومن بندہ ہاں کافر دعا پڑے تو وہ یہ کہے کہ مولا سیدھے راہ پر چلا سیدھا راہ دکھا مجھے ہیں سیدھے راہ پر لگا دے مجھے مومن بندہ جو ہے نا اس میں جب یہ دعا مانگے گا تو یہ دن کا مانا سب سبنا ہوگا مولا مجھے اسی راہ پر قائم رکھ اسی راہ پر مجھے ڈٹا رہنے دے اسی راہ پر مجھے استقامت دے مانا یہ ہوگا اس کا اور آگے فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کھڑے ہوئے بندے کو کہے تم یہی کھڑے رہنا میں آ رہا ہوں وہ تو کھڑا ہوا ہے پہلے بھی یہ نہیں کھڑا ہوا تو ہے لیکن اسے یہ کہہ رہا ہے میرے آنے تک کھڑے رہنا میرے آنے تک کھڑے رہنا, رہنا مطلب یہ کہ کھڑا جیسے ہے ایسے ہی کھڑا رہے یہاں سے ہلنا نہیں ہے تم نے مطلب کیا دم آلہ انت آلے وہ ایسی ہی کیفیت پر رہنا جیسے آبا آگے دیکھیں جیمایا جو آپ کو بندہ مومن جو ہے وہ سیدھے پر بھی کھڑا ہے سات مستقیم کو اپنا لیا اس نے راہ حق پر گامزن ہے پھر وہ دعا مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے سیدھے پر رکھ تو اس کا مطلب کیا ہے کماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا میں سیدھے پر ہوں سیدھے پر چلنے کی تو نے مجھے استقامت دی ہے استطاعت دی ہے توفیق دی ہے اب میں چل رہا ہوں تو اب مجھ پر مزید لطف فرما مولا. اپنا کرم فرما کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا رب تبارک و تعالیٰ کسی بند پر کرم فرما دے تو کہے کہ اب کرم ختم ہو گیا نہ یہ زبردست سے ایک قاعدہ بیان کیا ہدایات من اللہ تعالی لاتا عَلَى مذہباتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لطف کی اس کے انعام کی اس کے اکرام کی اس کے نوازنی کی حد ہے ہی نہیں کوئی حد نہیں ہے کو بندے کو کوئی چیز مل جائے تو کوئی گی جی بس اس سے اوپر تو اسے مل ہی نہیں سکتا میں کے کائنات وہ ہے جس کے خزانے ہیں سارے ابھی تک تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہیں اس کے خزانے تو ایسے ہیں آگے دیکھیں جی صراط مستقیم کے متعلق کچھ اقوال کچھ شہاب کرام علی مردوان سے مروی ہیں کچھ آئمہ سے مروی ہیں سب سے پہلا قول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی ہم سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ سرات مستقیم سے مراد اسلام ہے کیا ہے اسلام, اسلام ہے مولا مجھے اسلام پر ثابت قدمی دے مجھے اسلام پر قائم رکھ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرشا فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے رب کا اس سے مراد کیا ہے رب کا قرآن, قرآن ہے کہ بندہ مومن نماز میں کھڑو کے دعا مانگ رہا ہے قرآن پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے مولا مجھے قرآن کی غلامی عطا فرما قرآن کی سمجھتا فرما قرآن کی بوجت آ فرما, فرما مجھے ہیں جی اور زندگی سارے مجھے قرآن سے وابست کیا تھا فرما ہے جی حضرت سیدنا سال بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ارشا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ساط مستقیم سے مراد طریق و سنت و جماع بات اس سے مراد اہل سنت و جما کا راستہ ہے کن کا راستہ ہے اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے اور امام ابو العالیہ اور امام حسن بصری دو بندے دونوں تابعین میں سے ہیں اجلہ میں سے ہیں آئمہ میں سے ہیں اساتذہ میں سے پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بندے ہیں آپ جب بصر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے نا وہاں پہ بڑے سارے وائز بیٹھے تھے تقریریں کرنے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو سنا دیکھا سب پہ پابندی لگا دی میں کوئی بھی تقریر نہ کرے سوائے حسن بصری کے سبحان جی؟ صرف حسن بصری تقریر کرے گا بس اب آگے دیکھیں جی حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے صراط مستقیم کی جو وضاحت کی ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ سرات مستقیم کی یہاں پہ عبارت مقدر جو ہے نا عبارت اصل مقدر عبارت جو ہے وہ یہ بن رہی ہے اے دن سراط المستقیم سراط الدینہ نام تعلم جی اے دن سراط الدینہ نام تعلم یہ عبارت بن رہی ہے اے دن سراط اللہ انام علیہم مولا ہمیں ان کے راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا جی یہ عبارت بن رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں رب بار گوتال نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جن پر انام ہوا ہے وہ نبی ہے اور صدیقین ہیں تو فرماتے ہیں سارے صدیقوں کا امام تو ابو بکر ہیں سبحان اللہ اور رب فرما رہا ہے کہ نبیوں پر بھی انام ہوا صدیقوں پر بھی ایمان ہوا تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا صدیق انعام یافتہ ہیں جب صدیق انام یافتہ ہیں تو صدیقوں کا امام ہی نام یافتہ کیوں نہیں تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ ہیں جن کی خلافت جو ہے جن کی حکومت جو ہے وہ الامنجن نبوا ہے باتیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نوز باللہ ظالم ہوتے رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہ فرماتا کہ صدیقوں پر بھی رب کا نام ہے جی صدیقوں پر کبھی نام نہ ہوتا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ راہ حق پر چلنے والے نہ ہوتے تو اس سارے مبارک نے واضح کر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت آپ کی خلافت آپ کی ولایت جو ہے وہ رب تبارک و تعالق کے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے ایک دن المستقیم سے ثابت ہے آگے دیکھیں جی اور کون بندہ ہے شخصیت کی بات ہو رہی ہے شخصیت کون سی ہے جو صراط مستقیم پہ چلنے والی ہے حضرت سیون بن امر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابا سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوا کوفہ میں آئے مسجد میں داخل ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا محلہ کون سا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہاں رہتے ہیں انہوں نے بتایا آپ گھر آپ وہاں گئے جا کر انہیں سلام کہا سلام کیا نہیں کہ باپ بیٹھ گئے جب بیٹھے تو کہا یا اب آپ درحمان اکبر یعنی سرات المستقیم اب عبداللہ بن عمر بھی حضور کے سیابی سبحان اللہ عبداللہ بن مسعود بھی حضور کے سیابی سبحان اللہ دونوں حضور کے دیوانے ایسے سچے غلام میں حضور کے ہیں باوجود اس کی عبداللہ بن عمر مدینے سے سفر کر کے کوفے جا رہے ہیں عبداللہ بن مسعود سے یہ پوچھنے کے لیے یار وہ فاتح تو پڑھتے ہیں سرات مستقیم اس نے آتا ہے یہ با... ہے کون صراط مستقیم جو ہے اس کا مصداق کون ہے یہ بھی تو بتاؤ ہمیں بتائیں جی یہاں کسی کو ہے نا یار یہ فلاں عالم کی گفتگو ہے یہ سن لیں آپ مولی صاحب ناک چڑھاتے ہیں کہتے ہیں میں کیوں سنوں رکھو پر ہے میرے پاس تو اپنا وقت نہیں ہوتا بھائی میں کیسے سنوں ہوتا یا نہیں ہوتا یار حضور کے صحابہ ہیں مصر میں بھی حضور کے صحابہ رہتے تھے باوجود اس کے کہ ایک صحابی جو ہے نا ایکتا وی تھے مصر کا سفر کر کے مدینے آئے مصر سے سفر کر کے مدینے آئے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے زمانے میں کیسے آئے ہو تم انہوں نے مصر سے سفر کیا یہاں کا دعا قانون سیکھنے آئے سیکھتے ہیں یہاں قرآن سیکھتے ہر بندے کو ایسی مچی ہوتی ہے باسی جی نکلے کیسے, کیسے, کیسے, کیسے, کیسے نکلے تو فرمایا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا جا کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے تیری بخشش فرما دی ہے اللہ اب میرے رب نے تیری بخشش کر دی ہے دعا کنون سیکھنے مصر سے یہاں ہے یہ معاثرت جو ہے نا یہ واقعی ہمارے دور میں منافرت کا سبب ہے ایک زمانے میں انہوں نے ایسی گالیں دیتے رہیں گے فلانا وہ ہے فلانا وہ ویسے خچا ہے کہ بندہ پوچھے کچھ چنگا بھی ہے آپ کے دور میں یہ سارے ایسے ہیں ہے یا نہیں ایسا تو یہ لیکن قربان جائیں حضور کے صاحبہ کی شان پر ایک صحابی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں یار وہ تم نے آکل سامنے سنا تو وہ مجھے بتا دو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مانے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا آخ سرات مستقیم کے بارے میں بتائیں ماں ہوا وہ ہے کیا صراط مستقیم کیا ہے عبداللہ بن مسود کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی لا نہیں ہے ماں کا نا ابو کا رحمہ اللہ عز و و میں یہ وہی سرات مستقیم ہے جس پہ ترابا چل رہا تھا یہ وہی سرات مستقیم ہے جس پہ تربو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چل رہے تھے بتائیں جی کیسی زبردست توضیح کی ہے کیسی زبردست وضاحت کی ہے سرات مستقیم کی آپ دیکھے جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سے ایک بندے نے پوچھ لیا کہنے لگا جی نسم کا تقول و فل آپ خطبے میں آپ جب خطبہ پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ماسلات بل خلفا راشدین محدید یا اللہ ہماری بھی صلاح ایسے کر جیسے خلفائے راشدین کی, کی ہے آپ ہر خطبے میں یہ دعا کرتے ہیں حضور بتائیں تو صحیح یہ خلفائے راشدین کون ہے اور یہ مہدیین کون ہے یہ ہیں کون ہمیں بھی پتا چلے حضرت سیدنا وہ رابی کہتا جی میں نے جب یہ بات پوچھی نا تو فرماتے ہیں فاغروں کت نہ ہو مولا علی کی آنکھیں اسی وقت پانی بہانے لگی اللہ سبحان مولا علی رونے لگے اپنے یاروں کی یاروں کی, یاروں کی یاد میں ہے جی مولا علی رونے لگے تو کہتے ہیں ساتھ ہی مولا علی نے فرمایا ہاں بتاتا ہوں تمہیں احبائی ابو بکر و عمر وہ میرے پیارے ہیں میرے محبوب ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں ہاں وہ میرے پیارے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہا امامال ہدا بابا شیخ الاسلام باتیں دونوں ہدایت کے امام بھی ہیں دونوں شیخ الاسلام بھی ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ بتائیں جی اس امت میں شیخ الاسلام ابکر اور عمر ہیں اللہ،, اللہ, اللہ اکبر پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا راج قریش دونوں قریش کے چشم چراغ ہیں اور مقتدا بہ ماباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں رسول علیہ السلام کے بعد حضور کی ساری امت کے یہ دونوں امام ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے فرمایا اللہ اکبر یہ علی کے الفاظ ہیں جی ہمارے نہیں ہیں ہم نہیں کہہ رہے مولا علی فرما رہے ہیں ماتے منکتدا بہ میں جس بندے نے ان کو اپنا امام بنا لیا ہے وہ شیطان کے شر سے بچ گیا ہے وہ منتبہ آسارہ ماں ہو دیا السرات المستقیم, المستقیم فرمایا کہ جس بندے جو بندہ ان کے قدموں کے نشانات پر چل پڑا ہے جو بندہ ان کے قدموں کے نشانات پر چل پڑا ہے تو میں اس بندے کو ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے بتائیں جی سراط مستقیم پوچھ رہے ہیں مانگ رہے ہیں رب سے اور دشمن ہے بندہ حضور کے صحابہ کا حضور کے صحابہ کا دشمن ہو کے پڑے مولا سیدھے راہ پر چلا تو کیسے چلے گا بھائی یہ تو عجیب نہ سوچ ہے وہ دعا بھی کرے گا تو دعا بھی اس پر لانا توجتی ہوگی ہے یا نہیں آ کر فرمان کے روبکار قرآن بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے وہ قرآن پڑھتے ہے قرآن لانت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موس علیہ السلام کو فرمایا تھا فرمایا کہ موسا ظالموں کو کہہ دو میں مجھ سے دعا نہ کیے کریں میرا ذکر نہ کریں کیوں میں جب یہ مجھے یاد کرتے ہیں نا تو پھر میں یاد کرتا ہوں رحمت بھیج کے یہ ظالم ہیں دشمن ہیں تیرے دین کے تو جب یہ مجھ سے میرا ذکر کرتے ہیں تو پھر میں ان پر لانت بھیجتا ہوں میں ان پر لانت بھیجتا ہوں ذکر کرنے کے بدلے میں لانت تو قرآن پڑھے بندہ تو لانت آئے اس پر ہمارے مجبدین جو ہیں تجویز پڑھنے والے وہ اس کو صرف اسی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ آئین خا نکال کے پڑھے بندہ بس میں نہ خدا کے بندو قرآن کے خلاف عقیدہ اور نظریہ لینا قرآن کے خلاف عقیدہ بنانا بھی بندے کو دھکیل دیتا ہے کفر کی طرف بندے کو لانتی بنا دیتا ہے جی بندہ قرآن پڑھے اور ڈرے کافروں سے بندہ پڑھے قرآن اور اس کے اندر دین کی غرض پیدا نہ ہو تو بندہ پڑھے قرآن اور دین کے منج پر نہ چلے اسے منج کی منج کے بارے میں علمی نہ ہو کہ منج کیا ہے قرآن کا حدیث کا منج کیا ہے قرآن حدیث ہمیں کس راہ پر چلانا چاہتے ہیں تو وہ بندہ چاہے لاکھ مرتبہ اے دن سعد المستقیم پڑتا رہے اسے کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے یہ پکی بات ہے آگے دیکھیں جی مولا علی فرما رہے ہیں وہ من تمسا کبھی ما فی حز فماتے ہیں جو بھی بندہ ان دونوں کا دامن تھام لیتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے رب کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے جی آگے دیکھیں جی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کے سیابی یہاں فرماتے ہیں کریم کال صاحب اسلام نے ایک دن صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی مثال دے کر حضور مثال دے کے واضح فرما رہے ہیں صراط مستقیم کیا ہے آکل سامنے میں ایک سیدھا راستہ ہے اس کے دونوں جانب دیواریں ہیں دونوں جانب دیواریں ہیں اور آکل اس سامنے فرمایا کہ ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں اور وہ دروازے سارے کھلے ہوئیں ہیں دروازے کھلے ہوئیں اور ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں دروازوں پر پردے, پردے, پردے, لٹک پردے لٹک رہے ہیں اور سراط مستقیم پر ایک پکارنے والا کھڑا ہے وہ زور زور سے پکار رہا ہے اور کہتا کیا ہے یا یونا سد خن اسرا تھا سارے لوگوں پر چلتے ہیں نا سیدھے سیدھے دائیں بائیں دیکھنا بلا تو اور تم کسی بھی پکارنے والے کی بات نہ سننا کہیں دائیں بہینا جانا یا دن فو کس سرا تھے منفو کس سرا تھے فیض آدل انسان ہو یافتا من تلکل ابوابے آ کر سامنے میں جب کوئی انسان چاہتا ہے ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولے یا کسی کا پردہ اٹھا دے اور آگے جانے لگے تو وہ سراط مستقیم پہ کھڑا ہوا وہ پکارتا ہے وہ کیا کہتا ہے وح کا اور وَي تجھ بھی افسوس ہے لَا تفتحو کھول ہو دروازے کو ان تفتا تلج ہو اگر تم نے یہ دروازہ کھول دیا تو اسی دروازے میں جا پڑے گا توں ادھر ہی جا گرے گا تم کریما کلے سامنے میں سنو میرے غلاموں سراط سے مراد سراط مستقیم سے مراد یہ رب کا دیا ہوا دین اسلام ہے سبحان کیا بلد ہے بلد دین اسلام ہے سوران حدود اللہ وہ جو دیواریں کھڑی ہیں نا یہ رب کی حدیں ہیں رب نے منع کیا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں, نہیں جانا یہ رب کی حدیں ہیں ابواب الفتحا مفتہ اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ رب کی حرام کردہ چیزیں رب کی حرام کردہ چیزیں ہیں تو فرمایا کہ اور جو دائی ہے جو پکار رہا ہے ہاں وزالی السراتے کتاب اللہ وہ رب کا قرآن ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ اور مایا کہ دائی جو ہے وہ سراط پر کھڑا ہو کے بلانے والا وہ رب کا قرآن ہے پمایا ایک دائی یہ ہے اور ایک دائی وہ ہے پمایا کہ من فوق اللہ فی قلب کلے مسلم وہ ہر بندے کے دل کے اندر اس کا ضمیر ہے جو بندے کو ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے کس راہ پر چل پڑا ہے راہ حق یہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے دین کا راہ بتایا ہے وہ اور ہے اسی پر چل تو بھی یار محترم بھائیو ایک دو باتیں اور لازمی ارض کرنی ہیں وہ پہلی یہ کہ بات جو بندہ ملد سراط المستقیم جو بندہ سراط مستقیم پر چلنا پسند نہیں کرتا آج کتنے سارے لوگ ہیں جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں میں جو بندہ راہ حق پر چلنا سراط مستقیم پر چلنا پسند نہیں کرتا اور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آہستہ آہستہ راہ حق سے ہٹ جاتا ہے اور راہ حق سے ہٹنے والا بندہ جو ہے نا کبھی جنت نہیں جا سکتا کبھی جنت نہیں جا سکتا اور اگلی بات دیکھیں انتہائی اندوناک بات ہے ہمارے لیے ویسے ہر بندے کو سوچنے کی ضرورت ہے اس پر فرماتے ہیں مہدس جوزی ماتے ہیں کہ دنیا آخرت میں سب سے بڑی سزا جو ہے نا وہ یہ جی ہے کہ بندے کو سرات مستقیم سے دور کر دیا جائے بندہ سرات مستقیم سے دور کر دیا جائے سب سے بڑی سزا یہ جی ہے اور آگے مہدسب نے جوزی فرماتے ہیں سرات مستقیم کیا ہے مانتے ہیں کہ دو آفتے بہت, بہت بڑی ہیں ادھر غور کے ساتھ سننا بھائی تھک تو نہیں گئے آپ ہیں دو آفتے بہت بڑی ہیں ایک آفت بولنے میں اور ایک نہ بولنے میں کیسی بات ہے بولنے میں بھی آفت ہے نہ بولنے میں بھی آفت ہے فرماتے ہیں کہ بولنے میں آفت یہ ہے کہ بندہ فضول بختا رہے یہ آفت ہے اور نہ بولنے میں آفت کیا ہے بات ہے نہ بولنے میں آفت یہ ہے کہ جب حق بولنا ہو اور نہ بولے جب دین کو ضرورت پڑے بولنے کی اور وہ نہ بولے اور کیا فرماتے ہیں ایک رواج میں تو یہ ہے میں جسا کہ دونوں الحق کے شیطان ہوں میں کہ حق بات نہ کہنے والا گونگا شیطان ہے کیا ہے وہ گونگا شیطان ہے تو باتیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک زیادہ بول کر ایک حق نہ بول کر یہ دونوں کے دونوں جو ہیں بندے سرا مستقیم سے دور کر دی جاتے ہیں اگرچہ اپنے آپ کو آلے حق کہتے رہے وہ بتائیں بھائی حق نہ بولنے والا بندہ جو ہے نا چاہے لاکھ سسپیاں پڑے وہ سراط مستقیم سے دور ہے آگے کیا فرماتے ہیں وہ آہل الوسط وہ ہوم آحل اسرات المستقیم میں کفو السنت یاد والے فلا خرا فرمایا کہ ہر وہ بندہ سرات مستقیم پر چلنے والا وہ ہے جب باطل بولا جائے نہ حق بولا جائے وہ ضرور بولے نہ حق جو ہے نا اس کے خلاف بولے اور جب حق کی مخالفت ہونے لگے تب ہی زبان کھلے فرماتے ہیں اور حق والا جو ہے سرات مستقیم والا ہر وہ بات ضرور کرے گا جو اسے قیامت والے دن آخرت میں نفرت ہے دیکھیں جی کتنی اہم بات ہے یہ سرات مستقیم ہے جی اور آگے بتا کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بندے شیطان ہیں ایک نہ حق بولنے والا اور دوسرا حق کی حمایت میں نہ بولنے والا یہ دونوں کیا ہیں شیطان, شیطان, شیطان ہیں اب آپ دیکھ لیں یار کتنی رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں دین کی کتنی دشمنی ہو رہی ہے हैं? اور کس طرح کر کے نعوذ نوز ایک کمینہ جو نا شباد گل نام کا ایک مردود ہے وہ ٹی وی بی پہ بی بیٹھا کہہ رہا تھا کہ امام حسین ہار گئے ہیں <سلام> کہتے امام حسین کو پتا تھا میں ہار جاؤں گا بتائیں بھائی ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاہ فرماتے ہیں کہ ایک آپ نے کسی بزرگ کا کال نقل کیا ہے آک علیہ کے وہ امام حسین کے زمانے کے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آکل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کھڑے ہو کر حضرت امام حسین اللہ عنہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ ان کے جسم کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے آکال میرے نواسے کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا تو میں خود جنازہ پڑھانے آ گیا سبحان اللہ میں خود جنازہ پڑھنے آ گیا اب بتائیں یار جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضور آ جائیں سبحان اللہ اسے تو بندہ ہارا ہوا کہے بتائیں ہارے ہوئے کیا کام ہے رسول علیہ کی بارگاہ میں <سلام> جن کے بارے میں حضور فرما دیں کہ قیامت والا جب دن آئے گا نا جنت کہے کہ مولا تو نے تو کہا تھا کہ مجھے تو زینت دے گا زینت تو, تو نے نہیں دی رب تعلیٰ فرمائے گا جنت غور سے دے گا حسن اور حسین آ نہیں بتاؤ یار یار بتائیں یار عورت بھی حسین ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی تو زیور پہن لے تو مزید اس کا حسن بڑھ جاتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ عورت کا حسن نہ کیسے جب تک زیور نہ پہنے ہیں تو ربت بارک بتالا کہ ابھی کیا فرماتے ہیں جنت کا حسن بھی نا کے ہے جب تک حسن اور حسین داخل ہو جائے بتائیں بھائی وہ جنت جس کے جس کے حسن کے بارے میں بندہ سوچ نہیں سکتا یار وہ جنت اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں باتیں جب حسن اور حسین جائیں گے تو جنت کے حسن پورا ہو جائے گا جنت کہی گیا میں بھی سونی لگ رہی ہوں کہ ہاں حسن حسین آ گئے یار اس حسین کو بندہ ہارا ہوا کہے کمی نہ ابھی تک کسی ملہ ملوانے کا کوئی بیان نہیں آیا کسی نے کچھ نہیں کہا ان کو وہ جو بیٹھے ہوئے سارے میڈیا پہ آگے پیچھے دلال ہیں سارے وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب حید نفاذ کے مسائل بیان کر رہے ہیں تو بھیڑ بے بی شرم لوگ ہو یار راب رسول کا دین جو ہے وہ پورے کا پورا جناب اس کی بساط لپیٹ دی گئی دین کی بات کسی ایک دفتر میں نافذ نہیں ہے کسی ایک دفتر میں دین کی بات نہیں سنی جاتی اور تم ہو کے وہاں بیٹھے ہو ایسی بک بک کر رہے ہو وہاں ابھی بیٹھیں گے چار موری اکٹھے کر کے ایک فلانا ایک فلانا ایک فلانا ہے ایک حلوا خور ایک مانڈے خور ہے کوشا اور خور سارے خور اکٹھے ہو جائیں گے وہاں بیٹھ کے کیا مسائل بیان کر رہے ہوں گے تراوی آٹھ ہیں یا بیس ہیں بندہ پوچھے کو کرنے والی بات ہے یار آ کر ساحد الام کی امت تباہ ہو جائے اور بول بھی انہیں باتوں میں جھگڑ رہے ہوں تراوی کی رکت کتنی ہوتی ہے انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں چومنے چاہیے اتنے بد دماغ ہو تم تمہیں رسول علیہ الام کی امت سلگتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تو پیار اور محترم بھائی یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا جہاں بیٹھے حق بولے یہ آپ بھی ضروری ہے آپ جو سنتے ہیں نا آپ روزانہ لوگوں کو بیان کریں آپ خود بیان نہیں کر سکتے آپ کو پتا یار میں نہیں بول سکتا تو کم از کم آپ کے موبائل میں درست آتا ہے نا وہ لوگوں کو سنائیں آپ میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں تو اپنا کام پورا کر رہا ہوں میں جو کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کریں آپ لوگوں کو بتائیں لوگوں کو سنائیں آپ آپ لوگوں کو شامل کریں گروپ کے اندر انہیں کہیں جی اپنا نمبر دیں ہم آپ کو در سنواتے ہیں کچھ دوست ہیں ہمارے بیچارے جو گاہ بگاہ ہمیں نمبر دیتے رہتے ہیں جی اسے شامل کریں اسے شامل کریں ہم وہ شامل کرتے رہتے ہیں ان تک درس پہنچاتے رہتے ہیں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں پیارے ارے بھائیوں آپ بھی جتنا جتنا مجھ پہ لازم ہے اتنا آپ پہ لازم ہے جی باقی آپ نے لوگوں کا حال دیکھ لیا وہ کیا کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ و تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت آ فرمائے جو حق پر بھی نہ بولے وہ کون ہے وہ کون ہے؟ شیطان, شیطان شیطان ہے شیطان ہے بس یہ دعا کریں ہمیں رب تبارک و تعالی شیطان نہ بنائے بس آمین اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کہتے رہنے کی توفیق دے